سیلیاں ہوں گے سات دلائل نکلیا اجمالیہ سات شکوے زجریں تخفیفات تسلیات اور عباد الرحمان کے اوساف یہ آٹھ چیزیں ہیں خلاصہ آؤزب من الشیطان الدین وصمہ اللہ الرحمن الرحیم سبحان کلا علم علامہ علیم الحکیم ربی لی صدری و یسر رب ربی علم تبارہ کا اس کے کنارے پہ لکھ لو یہ دعو صورت ہے کہ برکات دہندہ اللہ کی ذات ہے دعو سورت نمبر ایک تین دفعہ گا اللہ کنی کے خود دلیل اقلی نمبر ایک نزلہ کنی نیچے لکھو کیفیت نظور یہ باب تنزیل ہونا نزلہ لزالا یہ تنزیلا اس کا معنی ہے اہصہ اتارنا با تدریج اتارنا تو قرآن پا ایسے اترا ہے تبارہ کا کمن باب برکت ہے وزا دوسرا معنی عالی شان ہے وہ ذات جس نے آہستہ آہستہ اتارا قرآن پاک کو اپنے پیارے بندے پہ یہ اضافت جو ہے نا برائے تفصیص ہے کہ وہ بندہ خاص اللہ کا ہے اعزاز کے لیے ہے تفصیص کے لیے ہے یہ یقون حکمت حکمت تنظیم اللہ نے کیوں اتارا قرآن تا کہ ہو وہی بندہ سب جہانوں کو ڈرانے والا اللہ لہو ملک سماوا دلیل اقلی نمبر دو اللہ وہ ذات ہے کہ خاص اس کے لیے ہے سلطنت آسمانوں کی اور زمین کی اور نہیں بنایا اس نے کسی کو اولاد اور نہیں اس کا کوئی شریف سلطنت کے اندر بخال ہے دلیل لکڑی نمبر تین اور پیدا کیا ہر چیز کو پکدہ تقبیرہ پھر ہر چیز کا ایک خاص اندازہ رکھا ہر چیز کا ایک خاص اندازہ بھئی آپ کو سیدھا بنایا کیا بنایا اگر آپ کو جانوروں کی طرح ایسے بنا تھا رفو کے اندر تو مناسب تھا ایک آپ جانوروں کی طرح رہتے بالکل اور اگر اونٹ کو سیدھا بنا تھا جیسے تم ہو اونٹ ایسے ہو سیدھا اس پہ سواری کر سکتے تھے بوجھ بھی لاٹ سکتے تھے ہو گیا سیدھا ڈر گیا اب دیکھو ہر چیز کو خاص اندازے سے بنایا ان کی حیات ہو گئی وہ اندازے سے ہے اور ان کے لیے خوراک بھی اندازے سے ہے کسی کے لیے گھاس خوراک ہے کسی کے لیے یہ حلوہ گوشت خوراک ہے پھر آثار خواص رکھ لیے کہ اونٹ بوجھ اٹھاتا ہے بہت گھوڑا دوڑتا ہے کہاں کے جہاد کے کام ہے انسان کو عطا فرمائی تاکہ سوچے سمجھے علم حاصل کرے پھلوں کے اندر مختلف خاصیتیں رکھ دیں کوئی گرم پھل ہے کوئی ٹھنڈا ہے کوئی کیسا ہے کوئی کیسا ہے تو ہر چیز کا اللہ نے خاص خاص اندازہ رکھا ہے وط تجمو نہیں آ رہا شکوا نمبر ایک دلائل اکلی آ رہے ہیں اور شکوے بھی آ ہیں اور بنا لیا انہوں سوائے اللہ کے بہت سے معبود لا یخلکون شاعر دلیل عقلی نمبر چار وہ کیسے معبود بن سکتے ہیں عقل کے خلاف ہے نہیں پیدا کر سکتے وہی تی... وہ کسی چیز کو حالانکہ وہ خود مخلوق ہیں اور نہیں اختیار رکھتے اپنی جانوں کے لیے نقصان کا نہ لفے کا نہیں مالک موت کا حیات کا اور نہ دوبارہ اٹھنے کا یہ اختیار بالکل نہیں ان کے پاس وقال لذین کا پرو شکوا نمبر دو شکوہ نمبر دو اعتراض اول متعلق کے قرآن یہ پہلا اعتراض ہے قرآن کے مطالعے ان کا شکوہ نمبر دو اعتراض اول متعلق کے قرآن کہا کافروں نے نہیں یہ قرآن مگر جھوٹ ہے کہ گھڑ لیا اس کو محمد نے اور امداد کی اس کے اوپر قوم دوسری نے دوسرے لوگوں نے بھی امداد کی اس کی یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ دوسرے کون لوگ تھے جنہوں نے امداد کی صورت کیا ہے بکی ہے اور علماء لکھتے ہیں کہ اہل کتاب نے امداد کی قوم ناخروں سے مراد کیا ہے اہل کتاب کہ اہل کتاب نے امداد کی عضور کی وہ یہ کہتے تھے تو اہل کتاب مکے میں رہتے تھے یا مدین رہتے تھے یہ تو مکھی صورت ہے تو میں نے تحقیق کی تو معلوم ہوا ایک تو وہ پہلے گزر چکا ہے بلعم لہا کیا رومی تھا لسرانی تھا اور مکے میں تھا اسی طرح اور بھی دو چار اہل کتاب ایسے تھے جو غلام تھے وہاں رہتے تھے یہ ان کی طرف کھا ہے بات یہ سمجھ اور امداد کی اس کے اوپر دوسرے لوگوں نے فکجاؤ ظلم و مزورا پستاقیت مورت کے بھوئے بڑے ظلم کے اور جھوٹ کے حضور کے اوپر جو جھوٹ باندھا یہ جھوٹھی بات کی یا سچی بات کی جھوٹ ہی آئے نا وکال وساطی الوال شکو نمبر اور کہتے ہیں کہ یہ کہانیاں ہیں پہلے لوگوں کی قرآن لکھوا لیا محمد نے ان کو پاس یہ پڑھی جاتی ہیں اس کے اوپر صبح اور شام پل انجالا جواب شکوا آپ فرما دیجئے میں نے خود نہیں بنایا اتارا اس کو اس ذات نے جو جانتا ہے پوشیدہ چیزوں کو آسمانوں میں زمین میں بے شک وہ ہے بخشنے والا مہربان یہ جواب شکوا لکھا ہے قل اور ساتھ آگے اللہ بھی یا لم کے نیچے کو دلیل اکلی دلیل اکلی نمبر کتنی بن جائے گی جی پانچ پانچ لکھو اس کے بعد دلیل اکلی نہیں آئے گی بہت دیر سے آئے گی یہ پانچ کو یاد کرنا وکالو مال ہاض شکوا نمبر چار پہلا اعتراض تھا قرآن کے متعلق کہ اس نے خود گھڑا ہے پہلے لوگوں کی کہانیاں بیان کرتا ہے اب یہ اعتراض ہے رسول کے متعلق شکوہ نمبر چار اعتراض دو متعلق رسول رسول کے متعلق یہ اعتراض تھا کہ یہ بشر ہے بشر رسول نہیں بنتا نور ہو فرشتہ ہو اور کہتے ہیں کیا ہے واسطے اس رسول کے کھاتا ہے کھانا چلتا ہے بازاروں کے اندر یہ تو ہم جیسا بشار ہے کیا ہونا چاہیے جی فرشتہ اور نور لولا ان ضلع شکوا نمبر پانچ یا تو خود نور اور فرشتہ ہو چلو خود نور اور فرشتہ نہیں تو اس کے ساتھ فرشتہ رہے کیا ہو اس کے ساتھ فرشتہ رہے اس کی تعید کرتا ہے یہ دوسرے نمبر پہ شکوہ نمبر پانچ کیوں نہیں اتارا جاتا ترف اس کے فرشتہ پس ہو اس کے ساتھ ڈرانے والا او یل کا الہ کمزون شکوا نمبر کتنی جی چھ یا ڈالا جائے اس کی طرف فزانہ یا ہو اس کا با کھاتا رہے اس سے دنیا دار ہو وہ کال اور کہا ظالموں نے مومنین کو کہا ان کافروں نے مومنین کو کہا کہ نہیں اتباع کرتے تو مگر ایسے مار دکی جس کو جادو ہو گیا ہے یہ جادو کیا ہوا ہے اور مجنون بن گیا ہے ان زجر زاجر ہے اے میرے محبوب دیکھو کیسے گھڑتے ہیں تیرے لیے مثالوں کو پس گمراہ ہو گئے پس نہیں تا رکھتے راہ کی یہ کتنی شک ویاگئے جی چھ شک ویا گئے, گئے. تبارہ کل میں نے ارد کیا تھا کہ دعو سورت کتنی بار آئے گا تین بار لکھ لو دعو سورت نمبر دو دعو سورج نمبر دو اور چھٹے شکوے کا جواب یہ جواب ہے چھٹے شکوے کا چھٹا شکوا کون سا تھا بتائیے جی کانزون اور تفون الحو چلنا تو نہیں آخری ہے اس کا جواب ہے علی شان ہے بابرکت ہے وہ ذات اگر چاہے تو کر دے واسطے تیرے بہتر ان کی فرمائش سے یہ جو فرمائشیں کر رہے ہیں اسے سے بہتر وہ کیا ہو جنات ان باغات ہوں جاری ہوں نیچے اس سے نہریں کر دے واسطے تیرے محل اللہ کر سکتا ہے اللہ آجز نہیں مختار پل ہے لیکن اللہ تبارک و تعالی اپنے پیاروں کو دنیا کے اندر مشغول نہیں رکھتا آگے فرماتے ہیں یہ جو اعتراض کرتے ہیں نا ان کا مقصود حق تل بھی نہیں کہ حق کو تلاش کرنے کے لیے کا اعتراض کر رہے ہیں بس ایسے وقت ضائع کرنا جب تیرا جینا چاہے تو باتیں آگاہ رہیں اصل یہ قیامت منقر ہے مشرق ہیں وقت ضائع کرتے ہیں یہی فرمایا بال قدرب و بھی سات علت انکار رسالت رسالت کا انکار اس بنا پہ نہیں کرتے کہ حقیقت ان کو شبہات ہے نہیں منکر ہیں علت انکار رسالت بالک جٹلا یا انہوں نے قیامت کو آدنا یہ تخویف ہے اخروی ہے اور تیار کیا ہم نے اس شخص کے لیے جو جٹلا جو جو ہے قیامت کو دوز اختیار کی ہے اذا ہوں یا دیکھے گی دو کن کو جگہ دور سے تو سنے گے واسطے دو کے غصہ کھانا چیخو پکار یہ جیسے دور سے شیر دیکھتا ہے نا کسی کو شیر دور سے کسی کو دیکھے نا تو ایسے غصہ کرتا ہے آواز کرتا ہے تو دو بھی دور سے دیکھے گی مجرے میں ان کو تو کیا کرے گی غصہ کھائے گی جوش خروش کرے گی سنیں کے واسطے اس کے غصہ کھانا یعنی جوش خروش بظفیرہ چلانا وائزا ان کو مینہا یہ کی کیفیت ہے اور جب ڈالے جائیں گے اس سے جگہ تنگ کے اندر مقررین جکڑے ہوئے تو پکاریں گے وہاں ہلاکت کو لاتدو اس سے پہلے یوکال و لہو مقدر ہے ان کو کہا جائے گا نہ پکارو تم آج کے دن ہلاکت ایک کو اور پکار کو پکارو کس کو بہت سی ہلاکتوں کو قل اگال کا خیر ان مجرمین تنبیہ بھی ہے مجرمی آپ مجرم کو کہو کہ یہ دوزخ میں جانا تمہارے لیے بہتر ہے یا جنت بہتر ہے کہتے بھائی گھون کھانا بہتر ہے یا حلوا کھانا حلوہ نا تو دوزخ میں جانا بہتر ہے یا جنت میں جانا تو جنت کی طلب کرو تو منکر بن کے دوزخ میں جا رہے ہو تنبیہ بھی مجرمی آپ فرما دیے بتاؤ کیا یہی دوزخ بہتر ہے ہم جنت القل یا بحشت بری بحشت ہمیشہ کی جس کا وعدہ دیئے گئے متقین یہ ہے ان کے لیے بدلہ اور ٹھکانہ متقی بنو واسطے ان متقین کے بحشت میں جو چاہیں گے ہمیشہ کا نالا رب کا یہ تیرے رب کے ذمے ہے وعدہ اور یا وعدہ ایسا ہے کہ مصول ہے مانگا ہوا ہے اور ملتا ہے مصول کا لفظی ہی کیا ہے مانگا ہوا یہ ایسا مانگا ہوا ہے کہ ملتا بھی ہے بعض ایسی چیز ہیں کہ مانگو اور نہیں ملتی اس لیے شاپ شرک مانا کرتے ہیں مانگا ملتا یہ کیا ہے ہاں مانگا ہوا بھی ہے اور ملتا بھی ہے یو میں یا شرح ہوں تخریف جس دن اکٹھا کرے گا اللہ ان کو اور ان معبودوں کو جن کی پوجا کرتے ہیں سوائے اللہ جی بھائی مشرق لوگ جو ہیں نا انہوں نے جن کو معبود بنا رکھا ہے وہ دو قسم کے ہیں کیا ہیں بلکہ تین قسم کے ہیں بعض تو نیک ہیں جن کو معبود بنائے باز کیا ہیں فرشتوں کو معبود بناتے ہیں نہیں فرشتوں کو انبیاء کو اولیاء کو یہ سب کیا ہیں نہیں اور باز بدھ ہیں شیطان کی پوجا کرتے ہیں یا نہیں شیتان بدھ آج کل دیکھا ہے کہ بدماش پیر ہوتے ہیں بدماش بھنگ پیتے ہیں نماز نہیں پڑھتے وہ مر جاتے ہیں ان کی قبر کو بھی کیا کرتے ہیں پوجا کرتے ہیں تو نیکوں کو بھی معبود بناتے ہیں بروں کو بھی معبود بناتے ہیں اور پھر بے جان چیزوں کو بھی معبود بناتے ہیں مثال تو سورج ہو گیا سورج ستارے چاند بت درخت کباڑ یہ تین قسم کے معبود ہوتے ہیں یہاں نیک معبود مراد ہیں وہ مایا بدو نمند اس کے نیچے کیا لکھو جی اس سے مراد کون ہے نیک ماں فرشتے ہو گئے نیک بزرگ ہو گئے اولیا امبیا جس دن اکٹھا کرے گا ان کو اور جن کی پوجا کرتے ہیں سوائے اللہ کے بس فرمائیں گے اللہ تعالی تم ان نیکوں کو کہیں گے کیا تم نے گمراہ کیا تھا میرے ان بندوں کو یا وہ خود گمراہ ہوئے تھے سیدھی راہ سے کال جواب دیں گے ارض کریں گے پاک ہے ذات تیری نہ تھا سے واسطے ہمارے یہ کہ تجویز کے سوائے تیرے کار سا لا ہم متعد زلالت ان کی گمراہی کا سبب یہ ہے اب دیکھو یہ نیک ہے نا کہہ رہے ہیں لا تیرے سوا ہم کسی کو کار سا نہیں کر سکتے زلالت لیکن تو نے ایش دیا ان کو اور ان کے باپ باب کو یہ تائش کے اندر آگئے گئے کس میں ان کا عیش پرستی کی یہ سبب بنا کس کا گمراہی کا حتہ نسو ذکر یہاں تک بھلا دیا نصیحت کو اور ہو گئے قوم ہلاک ہونے والی یہ بور جو ہے نا بور یہ جمع ہے باہر کی کس کی ہلاک ہونے والی فقد قزب قوم تزلیل مجرمین پھر اللہ کی طرف سے کہا جائے گا دیکھو اے وشر کو جن کو تم نے معبود بنایا وہ تمہیں جٹھلا رہے ہیں یا نہیں جٹھلا رہے ہیں کہا جائے گا ان کو مجرمین کو پستا ہے جٹھلا جی نے تم کو تمہاری باتوں میں اب نہیں طاقت رکھتے تم سرپن عذاب کو پھیرنے کی اپنے سے عذاب کو تم پھیر نہیں سکتے عذاب کو ٹال نہیں سکتے ولا نفسرن اور نہ مدد کیے جانے کی ناسرن ہے مستر مجود ناسرن مستر ہو مارو تو اس کا معنی ہے مدد کرنا مجھول ہو تو اس کا معنی کیا ہے مدد کیا جانا اور وہ شخص کے ظلم کرتا ہے تو میں سے چکھائیں کہ ہم اس کو عذاب بڑا وہ ارسلنا سلنا من کرمنال یہ ہے چوتھے شکوے کا جواب وہ پیچھے دیکھو چوتھا شکوا کہتے تھے مال حاضر رسول یا کوتا وم شفل اسوا اس کا جواب ہے کہ رسول کیا ہونا چاہیے نور ہونا چاہیے فرشتہ سمجھے بشار نہیں اور مہر رسول جتنے گزرے ہیں سارے کا تھے بشار اور نہ نا... نہیں بھیجے ہم نے تو اس سے پہلے کوئی رسول مگر بے شاہ وہ کھاتے تھے کھانا چلتے تھے بازاروں میں بگڑ دے اور کیا ہم نے باس تمہارے کو واسطے باس کے آزمائش نیچے لکھ لو یعنی تمام انسانوں کو کیا ہم نے باس تمہارے کو واسطے باس کے آزمائش جن تمام انسان ایک دوسرے کے لیے آزمائش ہے کیسے بھی اللہ کے رسول انسان ہے یا نہیں وہ تشریف لاتے ہیں تبلیغ کرتے ہیں تو وہ آزمائش ہے یا نہیں کہ کون مانتا ہے کون نہیں مانتا تو رسول بھی آزمائش ہیں لوگوں کے لیے اور لوگ بھی آزمائش ہیں کس کے لیے رسولوں کے لیے کہ وہ کون انسان ہیں جو رسولوں کی بات مانتے ہیں کون ہیں جو رسولوں کو تکلیف دیتے ہیں کیا پتھر مارتے ہیں رسولوں کو تو رسول کن کے لیے آزمائش ہوئے لوگوں کے لیے لوگ کن کے لیے آزمائش ہوئے وہ مخالفت کرتے ہیں نا پتھر مارتے ہیں تکلیفیں دیتے ہیں اور کیا ہم نے بعض تمہارے کو واسطے بعض کی آزمائش آپ تصب رول آپ ترغیب صبر ہے یہ ترغیب صبر کس کو ہے رسول کو اور مومنین کو کہ کافر تمہیں تکلیف دیں تو صبر کرو ترغیب صبر کیا صبر کرتے ہو یہ استفان طلبی اس کا نام کیا ہے استفان طلبی طلب کا رہنا صبر کرو کیا صبر کرتے ہو تم اے اللہ کے نبی اور مومن پکان رب کا دشیرہ اور حیرا پھیرا دیکھنے والا